الذين هل من عذاب علیم اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی پہلے ابن عباس رضی اللہ عنما کی روایت گزر چکی ہے کہ کچھ مسلمانوں نے اللہ کی نظر میں سب سے اچھے عمل کو جاننا چاہا تاکہ اسے کریں تو اس صورت کی کئی آیتیں نازل ہوئیں جن میں سے یہ آیت بھی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عام صالحہ کو اموال تجارت سے تشبیح دیا ہے اس لیے کہ جس طرح تجارت سے نفع حاصل ہوتا ہے اسی طرح اعمالِ صالحہ دخول جنت اور عذاب نار سے نجات کا سبب ہوتے ہیں آیت گیارہ میں اللہ نے اپنے ساتھ مومنوں کی مضبور تجارت کی سراحت کر دی ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر حقیقی ایمان رکھیں گے اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کریں گے تو ان کے یہ کام مال و انجام کے اعتبار سے ان کے لیے بہت ہی نافع ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور بلند بالا مکانات عطا کرے گا جن میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور در حقیقت ایک انسان کی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کا رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اسے جنت میں داخل کر دے اور مذکورہ نعمتوں کے علاوہ ایک اور نعمت دے گا جسے وہ پسند کرتے ہیں یعنی وہ مکہ کو فتح کریں گے اور اس کے بعد آس پاس کے دیگر شہروں اور علاقوں کو بھی فتح کریں گے اور اللہ کی نصرت و تعید ان کے ساتھ ہوگی صاحب محاذن تنزیل لکھتے ہیں آیت تیرا دلیل ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے کچھ ہی دن قبل نازل ہوئی تھی اور مقصود مومنوں کو ان کے دشمنوں کے خلاف قتال پر ابھارنا ان کی ہمت افزائی کرنی اور میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے کی نصیحت کرنی تھی اسی لیے آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ اللہ نے ان سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا